الحمد لله وكفاء وسلامنا على عباده الذين اصطفاء ما بعد رب شرح لنصدري ويسر لعمري وحلنا بدتم باللسان يفقه القولي رب سيدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا ورزقنا علما ينفعونا اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا عبداد المتدين كتاب تسكت النفوس کی سب سے آخری كريهة اللہ سے دعا ہے کہ کتاب کے اختتام کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں خواتر الخیر اور خواتا فنائیں اور ہمیں مفات الخیر اور مغالی کا نشر بنائے خیر, خیر خیر خیر اور بھلائی کھولنے کے ذریعہ بنائے اور ہر شر اور فتنے کو دور کرنے والا بنائے ٹھیک ہے تو ابھی جو بام شروع ہونے والا ہے جو آخری وہ ہے توبہ, توبہ توبہ اور استفار سے متعلق اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی زبان میں بکھری ہوئی باتیں سن چکے ہیں صرف توحبے کے شروع بتائے جائیں گے اور اس کے بعد جس باب کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ ہے قیام الین اور قیام الہل بھی قیام الین کے وقت میں بیان ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ اللہ کے فضل سے تو انشاءاللہ اس سے متعلق تھوڑی تفصیل بیان کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص عطا فرمائے ہماری نیتوں میں سچائی اور اللہ ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ اور صرف سرف صارحی کا رنگ اور منہج غالب فرمائے کم اس کے کی کتاب التوبہ سے متعلق گفتگو شروع ہو میں نے وہ جو بات بتائی تھی اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں ویریفیکیشن کہتے ہیں اس کو کیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے اور اللہ ان کی نیکیوں کو خسوخواشاں کی طرح اڑا دے گا اور دوسرے لوگ جو برائیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور ان گناہوں کو یا ان, گ... ان کے گناہوں کو اللہ کن پہ ڈالے گا یہود نصابر کیوں دل کے اعمال کی وجہ سے دل کے اعمال صحیح ہونے سے تصدی نفس کی برکت اللہ تعالی ان کے بڑے بڑے گناوں معاف کر دے گا اور نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے اور اللہ ان نیکیوں کو ظاہر کر دے گا کیوں دل کے فساد کی وجہ سے اس لیے کہ ابھی امام علی مقام نے پرانی کریم کی یاد پڑھی ضاح اللہ خیر من الشیطان الرجیم شیزان لدینہ یکشون ربهم بلغیب جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب کے ساتھ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا ادر ہے غیب سے کیا مراد ہے بھائی وہ باتیں جو ہماری نگاہوں سے مخفی ہیں جو ڈائریکٹ ہم اپنے آلے کے ذریعے سن نہیں سکتے اور اپنی آنکھ سے ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے اس پر یقین رکھتے اس لیے بعد صنف کا یہ قول ہے غیب سے متعلق بات صنف کا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر اتنا یقین ہے جتنا یقین ہمیں آنکھ اور کان سے نہیں ہے آنکھ سے دیکھنے سے جتنا یقین نہیں ہوتا کان کے سننے سے جتنا یقین نہیں ہوتا اس سے زیادہ یقین اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ کیوں اس لیے کہ ہماری آنکھیں خطا کر سکتی ہیں ہمارے کان غلطی کر سکتے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کی بات میں غلطی ممکن نہیں ہے لو خوشی حجاب واہ واہ واہ لو خوشی پر حجاب مسجد تو شعین میں نہیں اگر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے تو بھی غیب کا پردہ ہٹا دے پھر بھی ہمارے ایمان میں ایسا نہیں کیوں اس لیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن کر زیادہ یقین رکھیں اور یں پر کتاب میں ایک واقعہ تھا جو الحمدللہ للہ بر وقت یاد آیا حضرت عبداللہ بن رسود رضی اللہ عنہ نے تاب کی جماعت سے کہا کہ تمہاری نمازیں صحابہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تم قرآن صحابہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو سکتا ہے لیکن صحابہ کو فضیلت کیوں ملی تم پر بولیے وہی جواب ہے لئی سلی ایران بھی تمنی ونا بولا ما میں بخلا فلقل وسلتا قبول عمل ایمان آرزو و تمناؤں کا نام نہیں لباس کا نام نہیں پوشاک کا نام تسل و تجمل کا نام نہیں ڈیکوریشن کا, کا نام نہیں ایمان نام ہے کہ جو چیز دل میں یقین پکڑ لے اور عمل کے ذریعے سے انسانوں کو سرد کر اس لیے سرب کا جو قول ہے ماں تفاط اللہ بکری بے قدرتی سیاح میں بے قدرتی سلاد و سیاح میں حضرت اب بکری صکرت اللہ انہوں کو صدیق کا جو خطاب ملا ہے اور تمام صحابہ پر جو اور تمام امت کے افراد پر جو فضیلت ہے وہ کثرت سولاد اور سیاح سے نہیں ہے بلکہ دل کے اعمال کی وجہ سے ٹھیک ہے نا تو صحابہ کو جو فضیلت ملی غیر صحابی پر صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ ظاہری اعمال تو تھے ہی ظاہری عمل سے زیادہ باطنی اعمال ظاہری عمل سے زیادہ دل کے اعمال دلیل مسلم شریف کے جو حدیث ہے لیکن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب میرے صحابہ کو پورا علامت کہو کیوں کسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان مستفل جس کے ہاتھ میں میری جان اگر تم میں سے کوئی وحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے ایک مد اور نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا کیا مطلب نصف پا اور ایک پا ایک اندازہ ہے اگر میرا صحابی ایک پاؤ اور ربع پاؤ یعنی نصف پاؤ اگر خرچ کرے اور غیر صحابی وہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے وہ ہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا صحابی کے ایک پاؤ کے برابر نہیں ہوگا کیوں وجہ کیا ہے کس وجہ سے ہے دل کیا ہمارا بتوں کے صفائے خوف صحابہ میں سب سے زیادہ محبت سب سے زیادہ یقین سب سے زیادہ اپ کو یہ بن مسعود کا یہ قول ہے پتہ ہے اپ لوگوں کو عبداللہ بن عمر کا بھی یہ قول ہے جامع بیان الای من كان مستن من کان منكم مستن فليستن بمن قدمات فئن الحي لا توبن علی الفتن اللہ اکبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولايقا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ابر هذا الامه قلوبا الله اكبر وعمقها علما وقلها تقل تكلفا اختارهم الله لسحبتي نبيي والاقامتي ديني فارفوا لهم فضلا وتمسكوا بما من آثار المسير فين مكانوا على الهدى المستقيم किसी के तरीके को अगर इख्तियार करना صلى الله عليه وسلم با صحابہ کو اس لیے کہ زندہ آدمی جو مر چکے ہیں صحابہ ان کو اسبہ بناؤ کیونکہ زندہ آدمی فتنے سے کبھی محفوظ نہیں ہے اور اس سے مناسب صحابہ کو جماعت کی حیثیت سے اسبہ بناؤ قانون ابر رہا دل کی دل کے اعتبار صحابہ سب سے پار یہ حسین اور یہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی سب عبداللہ بن مسودی کی روایت میں مل سبحان اللہ وہ بھی عبداللہ بن مسعود کی اور یہ بھی عبداللہ مسود ہو یہ بھی روایت کہ ہو جائے دقل میں محمد علی وسلم خیرو ملے بات اللہ نے تمام مخلوق کے دلوں میں جھانکا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاک اور صاف ساتھ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے منصب پر فائز فرمایا تو یہ انبیاء کی بات ہے اس میں ہم کیا کہہ نبوت تو کوئی کسبی چیز ہے نہیں بندر نچانے سے ہم لوگ بچپن میں کہاں کرتے تھے بچپن میں پڑھتے تھے اس طرح بچے تھے نا اس طرح پڑھتے تھے اشار اس میں کوئی تھوڑی غلطی ہوگی تو معاف کرنا بندر نچانے سے کلندر ہو نہیں سکتا اور کھٹ کھٹکھٹانے سے پلمبر ہو نہیں سکتی اللہ کا انعام اللہ ہوئی جاسان ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے تمام مخلوق کے دلوں میں جھانکا تمام مخلوق کے دلوں میں جھانکا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سب سے بات اللہ برا غور تو کیجیے تو محمد صلی اللہ علیہ صحاب کا دل سب سے پاک اور صاف تھا اس لیے اللہ نے صحابہ کو چنا لیکن علم کے اعتبار سے اس پر سب سے زیادہ یہودیوں کا تھا لیکن دل میں فساد تھا تو غیر علم محدودہ اللہ کا غزب نازل ہوا لاہنت ہوئی اللہ نے بندر بنایا نا کس وجہ سے بنایا اللہ کی لانت کیوں غزب کیوں نہ اور قیامت تک اللہ ظالموں کا مسلط کرے گا کیوں یہودیوں کی گمراہی کی وجہ سے دنوں کا فساد ہے اور صحابہ کو اللہ نے چنا دنوں کے دنوں کی پاکستگی کی وجہ ان میں قبولیت حق کی صلاحیت تھی واضح ہوئی بات نا اور اسی طریقے سے بیت رسمان والے لوگ جنہوں نے ربی صلی اللہ وسلم بیت لیا درخت کے نیچے آپ کو معلوم ہی ہے کہ سب سے پہلی فضیلت صحابہ میں ان کو ہے بھائی اشر مبشرہ اس کے بعد گورو صابین یہ کہ اشر مبشرہ وہ ترتیب کی وجہ اشر مبشرہ ٹھیک ہے مہاجرین انسار مہاجرین کی خدیل اشر مبشرہ ٹھیک ہے اشر مبشرہ میں کچھ مہاجرین بھی ہے کچھ انصار بھی ہے اشر مبشرہ ٹھیک ہے اس کے بعد اشرے مبشرہ کے بعد بدری صحابہ ٹھیک ہے بدری کے بعد بیت رضوان والے ٹھیک ہے تو بیٹھتے رضوان والوں سے اللہ کیوں راضی ہوا یہ اور اللہ فرماتا ہے دنوں کی سچائی دنوں کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور دنوں کی پاکیزگی کی وجہ سے تعلیم اللہ نے سکون نازل کیا سکون نازل کیا نا جنگ ہونے والی تھی فتح مکہ کے موقع سے موقع سے اللہ نے جنگ روک دی نا سکون نازل کی اللہ تعالی نے ان کے دلوں کے اوپر اطمینان نازل کیا اور انہی صحابہ کے دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے فتن قریبہ قریب کی فتح تھا فرمائی یعنی خیبر فتح اور خیبر کے بعد مکہ فتح تو صحابہ کے دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے خیبر فتح ہوا اور ان کے دلوں کی پاکیز کی وجہ سے مکہ فتح ہوا تو صحابہ کے دل پاک صاف تھے تو اس لیے یہ بتانا یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے نیکیوں کو برباد کر دے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو پام سامنے تو مومن پکے نظر آئیں گے لیکن بند کمرے میں برائی کریں گے یعنی ان کے دل کے عمل میں فساد ہوگا اور اللہ کا خوف ان کے دل سے اس وقت بول دیجیے اس برائی کے وقت اللہ کا خوف ان کے دل سے نکل جائے گا اور یہ سمجھیں گے کہ عالم یا عالم بھی ان اللہ یارا گویا کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ایمان بھی میں فساد ایمان میں غیر افسر ہوگا اور یہاں اللہ دوسری قوم جن کے گناہوں کو اللہ یہود و نصارہ پہ ڈال دے گا اور اللہ یہود نسارہ کی جنت دے دے گا اس لیے کہ اللہ کا خوف بھی ہوگا توبہ استغبار بھی کریں گے ابھی دیکھیے توبہ استغفار پہ آنا توبہ اور استغبار بھی کریں گے نیز اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس نے زن کی بنیاد پر اور ان کے توبہ کی بنیاد پر اللہ ان کی مغفرت کر دے گا لہٰذا ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ سے کیا رکھنا ہے امید بھی رکھنی ہے چلیے ابھی جو باب ہے قیام لیب سے پہلے کتاب التوبہ توبہ اور استغفار کا فرق توبے کا معنی اور استغفار کا معنی توبے اور استغفار کے فضیلت سے متعلق تقریباً بہت سی بکھری ہوئی باتیں آ چکی ہیں لیکن توحبے کے جو شروط ہیں ان شروط کے بیان کرنے سے پہلے مناسبت سے میں ایک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں ابھی تک بہت سے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں ہے اور بہت سے لوگ ہیں جن کو بیٹی ہی بیٹی ہو رہی ہے بیٹوں سے محروم ہے ایسے لوگ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اب اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر بیٹیاں دی بیٹا نہیں دیا تو بھی آپ خوش نصیب ہو کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو جہنم سے آڑ اور پردہ بنائے گا نمبر ایک نمبر دو جو حدیث مسلم شریفی منایا رجاع یتی طبل وجا یومنقیام ان کہ جس نے دو بچیوں کی تربیت کی یعنی ان کی تربیت کی ان کی شادی بیاہ کیا ان کی صحیح نگرانی کی دینی ماحول میں رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جنت میں ہوں گے آپ فرما دے میرے درمیان اور اس کے درمیان نہیں فاصلہ ہوگا جتنا کہ یہ دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے آپ کی صحبت میسر ہوں گی یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ملے گا اور دلہ یہ مطلب نہیں ہے یعنی محمد صلی اللہ صلاح کی رفاقت نصیح ہوگی آپ کی عورت نصیح ہوگی جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا لیکن اگر آپ کو چاہیے ہی بیٹا تو یہ نسخہ ہے عمل کرو بیٹا چاہتے ہو بولا پہلی بات میرے سامنے ایک واقعہ آیا کہ اس کی تمنت ہے کہ ہم کو بیٹا ہو بیٹا ہو تو میں نے ایک مشورہ دیا کہ اندازن جو ہے گنتی متعین مت کرو رب حبلی میں نے سال ہی سو بار دو سو بار پچاس بار پڑھو چنانچہ چنیا بیوی نے پچاس سو بار پڑھا اور یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں اللہ کے گھر میں ایک سے ڈیڑھ مہینے میں خوشخبری مل گئی کہ بیٹا ہونے والا ہے یعنی اولاد ہونے والی ہے اور جب بچہ پیدا ہوا تو بیٹا ہی پیدا ہوا کیوں اس لیے کہ حضرت بہین علیہ السلام نے دعا کی تھی رب حبلی ایک اولاد ہو رہا تھا نمبر ایک نمبر دو حضرت نور علی سلام نے اپنی قوم سے کہا تھا و و توبہ اور استغفار کرو گے تو اللہ دار بارش برسائے گا گا مردہ زمین زندہ ہو رہی ہے اور یہ کتاب و سنت کو جو علم حاصل کر رہی ہے یہ بھی مسلح دار بارش کی طرح اللہ کے نبی کی حدیث ہے الب صلی اللہ شریح رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مسلّا مثلی تم کم فلیغل کبیر میری مثال اور جسے علم اور ہدایت کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے اس کی مثال مسلدھار بارش کی طرح ہے تو جس طرح اس بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے وحی کے ذریعے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں اس لیے جہاں اللہ نے بارش کا تذکرہ کیا ہے قرآن کا تذکرہ کیا وہاں اللہ نے اسماعت کو بھی تذکرہ کیا کیافی ان اللہ الارض ممتحا اللہ مردہ زمین کو بھی زندہ کرتا ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا یعنی لذکر من الحق یعنی قرآن و سنت کے ذریعے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی کیا کرے گا زندگی بخشے گا تو یہ بات چل رہی ہے کہ ہمارے دل کے اعمال اگر صحیح ہیں اور ہم ان گناہوں سے جو ہم نے کیے ہیں توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالی مسلح بارش بھی برسائے گا اور وہ امدید کم بے مواد اور اللہ مانوں سے مدد بھی کرے گا وہ بنین بیٹوں سے مدد کرے گا بنین کہا گیا اولاد نہیں کہا گیا اولاد میں مذکر مہنس دونوں مرسی کو اولاد ایک نیراض کاسنے میں اور یہاں بنیر کا بیٹا دے گا اس لیے جس کو بھی بیٹا چاہیے کثرت سے توبہ تو کرے انشاءاللہ اللہ ضرور عطا کرے گا گھبرانے کی بات نہیں ہے میں جانتا ہوں دماغ میں کچھ لوگ <تصفيق> ہمارے جاننے والے مدینے میں ان کے ہاں ہمارا درس ہوتا تھا پندرہ بیس سال کے بعد اولاد ہوئی اور لگاتار بیٹے ہی ہوئے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر سب بیٹے ہی بیٹے بیٹے ہوئی تو مر گئے نسخہ انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کا فرورک نوکان اگا یورسلی سماج میں دورا وہ امدید گنبال بے معالن تین وہ چننا تو اللہ تم کو باغ دے دے گا ہرا بھرا باغ دے دے گا یا تو جنت کا باغ اللہ ادا کرے گا اور دنیا میں بھی اللہ باغ دے گا اگر تم نے توبہ استفاق کیا تو وہ اور اللہ نہرے دے گا یعنی اللہ تمہارے نہروں میں پانی دے دے گا تو یہ فوائد توبہ اشتفار کے ہیں اور لیکن یہ توبہ اور استغفار کے فائدے اس وقت مرتب ہوں گے جب توبہ اور استغفار اپنے روٹ میں ہو لیکن رونگ سائیڈ میں گاڑی چلائیں گے تو کیا ہوگا آپ ہی بتا سکتے ہیں کیا ہوگا رونگ سائیڈ میں گاڑی چلائیں گے تو سے پہلے ایکسیڈنٹ نمبر دو زرامہ بھی ہوگا نمبر تین الا تخت نون خود بھی ہلاک ہوئے دوسروں کی تباہی بربادی کا ذریعہ بنے اس لیے یہ بات علماء نے کہا کہ جو یہاں کے جو کا نظام ہے ٹریفک کے نظام کی مخالفت کر کے جو اشارہ توڑتا ہے اللہ میں نے پڑھا ہے فتوا سے وغیرہ جو جان بوجھ کر اشارہ توڑتا ہے وہ خودکشی کے متعارف ہے اگر خود مرا دوسروں کو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ مرے تو اس کا نقصان اس پہ آئے گا یعنی اس کا گناہ اس پر آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے ترما مینا متحمد فجزا جہنم خخال ابیما جس نے جان بوجھ کر کے کسی مسلمان کو قتل کیا اس کا ٹھکانا ہمیشہ ہمیں جہنم ہے اور اللہ کا اس کے اوپر غزب اور اللہ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاف تیار کیا ہے لہذا خبردار تو اسی طریقے سے توبہ اور استغفار کے لیے روٹ کہ اسی روٹ میں ہونا چاہیے اس لیے توبہ اور استغفار کے قبول ہونے کے لیے بعض میں تین شرطیں ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو پانچ شرطیں ملتی ہیں کتنی پانچ شرطیں جس طرح نماز کے لیے وزع شرط ہے اور اور اسی طریقے استقبال کیبلے کا استقبال شرط ہے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے, ہے نا کپڑا جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے آخر نہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے توبہ قبول ہونے کی پہلی شرط کیا ہے بھائیوں کون بولیں گے اللہ برکت دے آپ لوگوں کو اتر بولیے مشارکا پہلی شرط بہار جی چلیے یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا جواب صحیح ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی پہلے یہ بھی آپ کا جواب صحیح ہے کہ پہلے نمبر پر یہ بھی صحیح ہے لیکن پہلے نمبر پر نمبر ایک علیف اباب پڑھنے کے بعد جیم پڑھیں گے بولیے داچی بہت آسان ہے سب سے پہلی شرط یہ خلاف اتنا آسان نہیں ہو رہا ہے بے ہوش ہو گئے ہما الله مخلسین شاید ہمیں آج بھی پڑھ رہے تھے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کس کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو وہ توبہ توبہ ملے گا تو ہوگا وہ نہیں ہو دی کی سچائی سے توبہ کرے اخلاص اور ریاکاری اور دکھاوا سے پاک اللہ کے لیے توبہ کرے نمبر ایک نمبر دو نمبر دو وہی جو آپ نے کہا اس گناہ کو چھوڑ دے کیا کریں پی رہا ہے اور کہہ رہا توبہ توبہ جھواں نکال رہا ہے کہا توبہ توبہ یہ توبہ ہو استحدہ بے سر. یہ بد بری قوم ہے جو اللہ وہ اگر اللہ کے ساتھ یہ فریب ہے یعنی اس گناہ کو چھوڑ دے فوراً توبہ کرتے وقت اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے دو ہو گیا نمبر تین ذرا جلدی جلدی جلد جلد گنگی وہ لازم و پختہ ارادہ کریں کہ ہم یہ گناہ دوبارہ نہیں کرے ارادے کے ساتھ کیونکہ جب کسی چیز کی نفرت آپ کے دل میں آ گئی تو اللہ آپ کی نیت کو بھی درست کر دے گا اور آپ کا ارادہ بھی مضبوط ہو جائے گا کہ آئندہ سے ہم یہ گنا نہیں کریں گے اب ایک آدمی نے سود سے توبہ کیا اللہ نہ کرے لیکن ایک مہینہ گزرنے کے بعد سود نہیں ہے ایک مہینہ گزرنے کے بعد کہیں سے دس لاکھ مل رہا اور کہیں سے پانچ لاکھ مل رہا ہے کہ رمضان میں فنا جگہ بیان دے گا تو نہیں پانچ لاکھ یا چھ لاکھ ملے گا اور اگر اس کے بعد میں کچھ فتوا بھی دے دیا اس کی موافقت میں تو پھر دس لاکھ اور مل جائے گا تو وہاں پر پیمانہ چینج ہو گیا بھائی عمران اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ٹھیک ہے بتائیے اس کی توبہ قبول ہوگی نہیں میرے بھائی تو یہ جو ہے جو پختہ ارادہ کر لے سچا ارادہ کر لے یہ گناہ ہم نہیں کریں گے کروڑوں مل جائے گا تو اس کی طرف جھاکے گا نہیں جھانکے گا دیکھو نا اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ہفتے کے دن اللہ نے ان کے اوپر شکار آج کون سا دن ہے بھائی لاہک بر ہفتے کے دن اللہ نے شکار روک دیا تھا تو کہا چلو ہفتے کے دن مانا ہے ہم جمعہ کے دن کریں گے کیا, کیا انہوں نے جمعہ کے دن کیا کر دیا اس شکار کے لیے صاحب راستہ بنا لیا کہ جو مچھلی جو آئے گی تو ظاہر اسی روٹ سے گزرے گی تو انہوں نے جو ہے ایک اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا گڈھا کھود دیا تاکہ جب ہفتے کے دن مچھلی آئے تو ٹھیک ہے ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے لیکن جمعہ کے دن ہم نے جو گڈھا کھود دیا ہے تو کم سے کم گڈھے میں مچھی کیا ہو جائے گی جمع ہو جائے کی ہیلا کیا اور امام بخاری کیا کتاب الحیل ضرور پڑھئے اور وہ یہ بروقت یاد آیا واللہ امام بخاری نے یہ کہا کہ بعض اہلِ کوفہ اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائیں اسے قول مراد ہے اللہ, اللہ کہے کہ آپ سمجھ جائیں بعض اہلِ کوفہ جو جن کے بارے میں امامِ مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اور یہ قول میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ جام ویالی مفضل ہی ایک مشہور امام کے بارے میں میں نے سنا ہے جن کی فقہ سے امام مالک کہتے ہیں ان کی ف اور ان کے غلط اجتہاد سے امت کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ اگر وہ تلوار لے کر امت کے سروں کو اگر ختم کر دیتے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ان کے فرق سے نقصان ہوا ہے میں نے جب قول سنا تم نے کہا واقعی دیکھنا چاہیے میں نے تحقیق کی تو اتفاق سے ہی مل گئی رہا روایت بات بحتمہ تو یہ بات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کس سے متعلق پیش کر رہا ہوں حیلہ سے متعلق تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات پیش کی الحیل میں کہ باز اہل کوفہ کا خیال ہے کہ رمضان میں زکوات فرض ہوتی ہے تو ظاہر سال پورا ہوتا ہے رمضان میں تو زکوٰۃ کب نکالنی ہے بھائی رمضان میں تو سوچتے انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ ایسا کرو رمضان سے پہلے ایک, ایک دندا مارو سیاست کرو شری سیاست کیا شعبان میں جتنا مال ہے ہم اپنی بیوی کو ہیبا کر دیں گے کیا کر دیں گے گفٹ دے دیں گے اب بیوی کو مالک بنا دیا اور بیوی کو مالک بنا دیا تو شعبان بھی گزر گیا اور رمضان بھی گزر گیا اب مال ہے ہی نہیں تو زکاط کیسے فرض ہوگی جب جیسے ہی رمضان گزرا بیوی سے کہا کہ جو مال میں نے تم کو گفٹ دیا ہے وہ ہم کو دے دو گفٹ سے گفٹ دے دو ایسے نادانوں کو واللہ زبان خراب نہیں کرنا ایسے نادانوں کو امام بخاری نے کہا جو گفٹ دے کر دوبارہ واپس لے اس کی مثال کس کی ہے افونش کس کی مثال ہے مسل العد فیبتی کل کل یہود دو فی قے ہی سلانہ مسل سعود جو گفٹ دے کر کے اس کو دوبارہ واپس لے اس کی مثال اس کتے کی ہر کتا نہیں ہوتا کچھ بدترین کتا ہوتا ہے ممروس کتا ہوتا ہے ہر بہادر کتا ایسا نہیں ہوتا کتا ہوتا ہے جو قے کرتا ہے پھر اسی کو چاہتا ہے جس طرح کچھ بہادر کتے ہوتے ہیں جو رات میں جگتے ہیں تو صبح میں بھی جگتے ہیں لیکن جو منحوس کتا میں نے اس پر ریسرچ کیا ہے گلبرگا اور حیدرآباد میں بدلا میں نے ریسرچ کیا اس پر چیک کیا جو منحوس کتا ہوتا ہے وہ صبح میں نہیں سوتا میں دیکھا سمندر کے کنارے وشاخاپنم گئے وہاں بھی دوڑ رہا ہے گلبرگا میں بھی دیکھا دوڑتے ہوئے حیدرآباد میں بھی دیکھا دوڑتے ہوئے لیکن منحوس کتوں کو دیکھا کہ رات بھر بولتا ہے اور فجر کے وقت ہوتا ہے وہی منحوس کتا ہے کہ ق کر کے چاٹتا ہے تو جو گفٹ دے بیوی بی کو اور پھر دوبارہ واپس لے لے اس کی مثال اس کتے کی جو قے کر کے چاٹتے یہ جائز ہوگا تو بات یہ چل رہی ہے کہ کوبی کی قبولیت کے شروع میں سے اخلاص ہے نمبر ایک نمبر دو گناہ کو چھوڑ دے نمبر تین یہ پختہ ارادہ کرے دس یہ گنا نہیں کریں گے چاہے جتنی دولت آ جائے یہود و نسارہ نے ہیلا کیا ہفتے کے دن شکار سے اللہ نے روکا لیکن جمعہ کو انہوں نے سہارا بنا لیا جمعہ کے دن گڈھا کھود لیا تاکہ مچھلی اس میں جمع ہو جائے تو اللہ نے ان کے چہروں کو بندر اور سور سے بدلا یا نہیں بدلا لیکن صحابہ کی تعریف اللہ نے کیبل اللہ کیا ہے لیب الکم اللہ کیا ہے یادین پڑھو نا حفیظ اللہ نے کہا اللہ تمہیں آزمائے گا حالت احرام میں شکار شکار کیا گیا لیکن بڑے بڑے شکار یہاں تک ہرنے ہرنے اور بہت بڑے بڑے جانور صحابہ کے جسموں سے ٹکراتے تھے سوئے رہتے تھے لیکن کسی صحابی نے نگاہ تک نہیں کھائی یہ ایمان بالغیب تھا یہ اللہ کا خوف تھا یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم کو دوبارہ اس کی طرف ارادہ جب ہم ایمان میں داخل ہو گئے تو دوبارہ ہم کو اللہ نے جن چیز کو زمنا کیا اس کی طرح ہم کو نگاہ بھی نہیں اٹھانا ہے تو اللہ نے ڈگری دی نہ صنعت دی ڈگری دی تو یہ ہے کہ سچے دی سے دعوہ کر لو دس کروڑ روپیہ لے کر آئے پھر بھی اس کی موافقت میں فتوا لگ دو ایک عالم نے بیان کیا جو آپ نے سنا ہے اللہ ان کی حفاظت کرے اور ہم سب کو ہدایت دیں کہ کسی نے اس کو کہا کہ تم اپنا فتوا واپس لو میں دس کروڑ روپئے کا انتظام کرتا ہوں کہاں کہ دس کروڑ نہیں دو کروڑ یا دس کروڑ جتنا بھی مل جائے میں فدم میں فدما نہیں دے سکتا ایک شخص نے ابھی دلی میں بمبئی میں میں تھا ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم بہت بڑا خطیب ہے ہندوستان کا اب قسم خان کے کہا کہ شیخ میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے لالچ دی گئی کہ پچاس لاکھ روپیہ تم کو دیا جاتا تم صرف یہ کہہ دو کہ عورت کے لیے چہرہ چھپانا ضروری عورت کے لیے چہرہ چہرہ چھپانا ضروری نہیں عورت چہرہ کھول بھی سکتی ہے یا کم سے کم اتنا تو کہ یہ بھی عورمہ کا قول ہے چل سکتا ہے میں پچاس لاکھ دینے کے لیے تیار اللہ اس عالم کی ہدایت اور رہنمائی کا اللہ مکمل انتظام کر دے اور اللہ اس خطیب کو بہترین خطیب بنائے اگر وہ سچ ہے اس نے کہا کہ میں نہیں تمہارا پیسہ تمہارے جوتے کے نوک پر میں فتوا نہیں دے سکتا تو یہ جو بات ہے کہ توبے کے شروع میں کہ انسان توبہ کرنے کے بعد پختہ ارادہ کرے کہ ہم کبھی گنا کی طرف ارادہ نہیں کریں گے چاہے کرونا مل جائے تبھی ہماری توبہ قبول ہوگی یاد کر دو نمبر تین ہو گیا نمبر چار الجا مظالم اگر کسی کا حق ہے تو اس کو واپس کر دو حق ہے تو کیا کر دو واپس کر دو اور حق کے تعلق سے اہل علم نے جو بیان کیا جو آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے اور مشید کہ اگر حق کی دو قسم ہے ایک ظاہری حقوق ایک باطنی حقوق ظاہری حقوق لین دین تو, تو واپس کرنا ہے لیکن باطنی حقوق گالی دے دیا غیبت کیا کی خوری کیا تو کیا کریں گے تو, تو اس کے لیے اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگو اور امام ابن تیمیہ اور بعض سلف کا محکم یہ ہے کہ معافی اگر مانگنے سے ہو سکتا ہے ڈسٹرب ہو جائے تمہارے سے نفرت کرے ایسا کرو کہ اس کے لیے دعا کرو کیا کروا کر اور جہاں پر تم نے اس کی غیبت قیمت خوری کی ہے وہاں پر کیا کرو اب ایک مسئلہ میں آپ سے کوئی کچھ کرتا ہوں اب ایک آدمی سے آپ نے کوئی سامان خریدا دس لاکھ میں یا پانچ لاکھ میں اور اس سامان لے لیا پیسہ دینے سے پہلے وہ آیا ہی نہیں اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا نہیں سمجھا ایک آدمی سے آپ نے کیا خریدا گھوڑا خریدا کلی خریدو گھوڑا الخو نوازی الخیر القیامت گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک بھلائی رکھی گئی قیامت تک تو آپ نے ہمارا ایک دوست ہے وہ حیدرآباد میں کہا کہ میں نے تین لاکھ میں گھوڑا خریدا ہے توڑی جو ڈیچوی بار میں پوچھو میں بتاتا تو آپ نے پانچ لاکھ میں ایک گھوڑا خریدا مثال کے طور پر اور ہر آدمی کہا کہ انشاءاللہ ہم کو گنجائش ہے گھوڑا خریدیں گے ٹھیک ہے ان لیکن قیمت دینے سے پہلے مالک پتہ نہیں لگا کہاں چلا گیا تو کیا کریں گے آپ بہت ہم مسئلہ تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا پتا نہیں چلے تو اس کی طرف سے کیا کر دو کیا کر دو صدقہ کر دو کیونکہ قیامت کے دن جب وہ اس کی طرف صدقہ کر دو گے تو اس کا سوال اس کو مل جائے گا لیکن وہ اگر طلب کرے کہ نہیں مجھے چاہیے تو کیا ہوگا عبداللہ بن اسود والا عمل ہے ابھی میں عبداللہ بن نسود کے بعد پیش کر رہا ہوں یہ ہوگا کہ آپ کی نیکی تو وہ لے لے گا لیکن اتنے ہی لے گا جتنا کہ آپ نے اس کا مال لیا ہے آپ کی نیکی تو لے لے گا لیکن جتنی نیکی لے گا اتنا ثواب آپ کو اس سبقے کے ذریعے سے اللہ کیا کر دے گا پورا کر دے گا اس لیے عبداللہ اللہ بھی کے بارے میں یہ واقعہ اس کتاب میں موجود ہے کہ انہوں نے کوئی سامان خریدا اور آدمی کا پتا نہیں چلا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ جتنی اس کی قیمت تھی میں صدقہ کر رہا ہوں اگر وہ صدقہ لے کر قیامت کے دن راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو اللہ تو گوارا اگر میری نیکی اگر لیتا تو اتنی لے گا لیکن اس کمی کو اللہ تو اس سبقے سے کیا کر دیں کیا کر دیں پورا, پورا, پورا کر دیں لوگوں کے حقوق کو واپس کرنا ہے جب تک ہم ان حقوق کو واپس نہیں کریں گے ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی اور یہاں پر میں شیخ سے بلکہ میں سے اجازت لیتا ہوں کہ وہ رمایت میں ضرور پیش کروں حضرت جابر بہترین موقع مل گیا کیا ہے حدیث امام محمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کیا ہے امام محمد بن حمل رحمتہ اللہ علیہ عبداللہ بن محمد بن عقیل سے اور عبداللہ بن محمد بن عقیل کا تحت دس نیجا جاویر بن عبداللہ نے کہا مجھ سے بیان کیا کہ بلد حدیث الرسول رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث پہنچی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالموں سے انتخاب لے گا مجھے معلوم ہوا کہ اس حدیث کے جاننے والا کیا ہے شام کے اندر ہے کہتے تو بحیر فشد تو علی گے تو علیہ فصیر بن انیس اللہ اکبر فقلتو قل جابر علی الباب وکر فقول میں حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری کو تیار کیا اور اس کے اوپر میں نے کچامہ کسا اور ایک مہینہ سفر کیا مدینے سے شام کا صرف ایک حدیث کے لیے اور ایک مہینہ سفر کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس حدیث کے جاننے والے صحابی کا نام عبد اللہ بن انیس ہیں کیا نام ہے میرے بھائی عبداللہ بن انیس ہے چنانچہ میں ان کے دروازے پر پہنچا نہ کھانا نہ پانی کسی کی فکر نہیں حالانکہ من کا ملا خلیف علی کریم حدیث کو بھی معلوم تھی اور جو آدمی آپ کی مہمان بازی نہ کرے تو آپ اس کی اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں آپ ہے نا تو لیکن علم کی پیاس زیادہ تھی دروازے پر پہنچے تو کہاں دربان سے کہوں کہ جابر بن عبداللہ دروازے پر کھڑا ہے اندر سی آواز آئی کون جابر ہے جابر بن عبداللہ مدینہ مالے کہاں کہ ہاں جابر بن عبداللہ مدینہ مالا آیا ہے فخر آ جا یا تو میں وہ اپنے کپڑے کو رونٹتے ہوئے کے ساتھ اوڑے اور مجھ سے میں امکا کیا اور میں نے بھی انکا کیا میں نے کہا خشیش تو مجھے ڈر خوف ہوا کہ اس حدیث کے سننے سے پہلے یا تو آپ کی موت ہو جائے یا میری موت ہو جائے مجھے وہ حدیث سنا دو مجھے وہ حنی سنا دو کیا کہا سمیا تو رسول اللہ میری اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یوشنس اوخان کما اسم بہت امن بہت کما انا کرو انا ننگا پاؤں ننگے بدن ننگے جسم دیار و مددگار میدان محشر میں اللہ لوگوں کو اٹھائے گا اور قریب اور دور سے آواز آئے گی انل مری میں بادشاہ ہوں انتان میں بدلہ دینے والا ہوں کیا اللہ, اللہ لا ينبغی من جن اینت خلل جن کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر کسی جہنمی کا حق ہے وہ حق نہ دلا دوں اور کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر کسی جنتی کا وہ حق ہے وہ حق میں اصول نہ کروں خطمہ یہاں تک کہ تناچا بھی مارا ہو تو میں بدلہ دوں گا دلاؤں گا رابی کہتے ہیں کیسے کہ بدلہ دیں گے جبکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا بدلہ دیں گے جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا ننگے پاؤں ننگے بدل ہوں گے تو کہا اب نمانات ابل حسناتے بس ہم قیامت کے دن بدلہ اس لیے دیں گے کہ یا تو ہم نیکیوں کے ساتھ آئیں گے یا ہم برائیوں کے ساتھ آئیں گے رابی نے پوچھا یا تو صحابی سے پوچھا یا تعبی سے پوچھا اکرم ایک صحابی سے پوچھا تو کہا کہ ہم نیکی یا برائی کے ساتھ آئیں گے اگر نیکی ہوگی تو نیکی لے لے گا اور اگر نیکی نہیں ہوگی تو اس کی پر ڈال دی جائے گا اندازہ لگاؤ توبے کے شروط میں میلہ حقوق کی حلمی ہے یا نہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں شرک جو ہے توبے سے معاف ہو جائے گا ڈائریکٹ اللہ سے توبہ کرو معاف آپ نے کتنی حدیثیں سنی قرآن کی حیدت سنی گا لیکن حقوق لحاظ توبہ بھی کرو گے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے حق کو واپس نہ کرو یا اس سے تصفیہ نہ کرو لو توبے کے شروع میں سے آخری شرط کیا ہے توحبے کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اور توحبے کا دروازہ کب بند ہوگا بھائی دو ہے اگر دنیا میں زندہ ہے تو موت کے فرشتے سے آنے سے پہلے پہلے جیسے کہ جو آج پڑی گئی قالینی تو چنار موت کے فرشتے آنے سے پہلے پہلے اور دوسرا سورج جب مغرب سے نکل جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیا تنخواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا, لا تن کا کہتا تن کا ہوا وہ راتن ہوا حتى تطلع الشمس سومی مغربیہ ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک توبے کا دروازہ بند نہ ہوگا توبے کا دروازہ اس وقت تک, تک مغرب مغرب <تصفح> Haan, اس بند نہیں ہوگا جب تک سورج جب تک سورج مغرب مغرب کی نماز ہے سنا کل کا توبے کا دروازہ اس وقت بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے یعنی yani مشرق سے نکل رہا ہے لیکن ایک زمانہ آئے گا قیامت کے دس نشانیوں میں سے ایک نشانی جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا تو یہ توبے کے شروط ہے اس لیے ہم کو بھی ان شروط کو سامنے رکھ کر توبہ کرنا چاہیے تمام گناہوں سے توبہ کریں گے تو تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اگر شیر سے توبہ کریں شرک معاف ہوگا بدت سے توبہ کریں گے بدت معاف ہوگا ہم زنا سے توبہ کرتے ہیں زینا معاف ہوگا زینا سے توبہ کریں گے تو سود معاف نہیں ہوگا سود سے توبہ کریں گے تو زینا معاف نہیں ہوگا اور زینا سے تعبہ کریں گے تو چوری معاف نہیں ہوگا اس لیے تمام گناہوں سے اگر سچے دل سے توبہ کرو ان شروع کے ساتھ تو انشاءاللہ اسی کو توبت النسوح کہتے ہیں پیور توبہ توبہ کہتے ہیں خالص توبہ کہتے ہیں اور اس کا فائدہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہ رہے جاری ہیں اور امام ابن قیم رحمۃ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ان البرار الفی نیم تو نعمت تو وہاں بھی ہیں لیکن سچے دی سے توبہ اور استغفار کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ جنت دے گا اور دنیا کی جنت کیا ہے شیخ الاسلام ابن کیمیا کہتے ہیں غور سے سنو اِنَّ جنتا فی لم لم يدخل جنتا اللہ دنیا آخر اللہ نے دنیا میں بھی ایک جنت بنائی ہے جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا اور دنیا کی جنت یہ ہے ایمان اور عمل کی بنیاد پر اور دلوں کے تسکیہ کی بنیاد پر اللہ دلوں کو صاف ستھرا کرے گا ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس ادا کرے گا اللہ بغیر تو اللہ تعالیٰ رحم کو بھی ایمان کی لذت عطا فرمائے اور ایمان کا سرو عطا کرنا ہے اور اسی ایمان کی لذت کا وہ حصہ ہے کہ جو آج میں نے آخری باب جو رکھا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اللہ کے فضل سے کتاب کہیں تفصیل اور کہیں اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب ختم ہو چکی ہے اور صرف آخری بات چند باتیں باقی رہی اختصار کے ساتھ انہیں دلوں کی تسکیل کے لیے بہترین توشہ ہے کہ دیر کی بیماریاں اور جسم کی بیماریاں اور دماغ کی بیماریاں نفسیاتی بیماریاں شیطان جنات بھوت کی بیماریاں جتنی بیماریاں ان تمام بیماریوں سے شفا ہوگی اور اس کو کہتے ہیں قیام, کیا کہتے بھائی؟ قیام یہاں تک کہ ٹینشن فری بھی ہے وہ کیونکہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا باریں گرا ڈالا تو ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئی ابتدائی آیت کون نازل ہوئی اقلاب اسلام ربی کی پانچ آئے اس کے بعد سورے مدفر اور مدفر کے بعد کو کہتے ہیں سورہ مصمل یعنی ابتدائی ان ابتدائی مرحلے میں مراحل میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا قیام اللہ کا حکم دیا اور اس کا مقصد بتایا انا سنسی عالیہ کے قول ہم بہت بھاری گوشت ڈالنا ہے ذمہ داری تو کوئی بڑی بڑی بڑی ذمہ داری اگر آپ پر ہے اس گوشت کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ قیام اللہ کا اہتمام کرو اللہ سے نمبر ایک نمبر ایک نمبر دو قیام العین کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب جاتا ہے جو عمر بن بسا جو روایت ہے اقرب اکربا کن رب اکربا میرا بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ابنے رب سے کب سے فی فیس وفیل نہیں لے لات کے فہین استطاط انتقال اگر تم چاہتے ہو ان لوگوں میں ہو جو اپنا کوئی ان اوقات میں یاد کرے تو تم اوقات کو غریب سمجھو تو تحجد کی نماز پڑھنا اور تحجد کے وقت میں اٹھنا اور دعا کرنا یہ دنوں کی صفائی کا ذریعہ ہے اور زبان کی صلاح کا ذریعہ ہے کیونکہ آگے اللہ نے کہا اناش یا تلئی نے اشرد وقت ان مقیل آپ دیکھیے اس کی دو تفسیر ہے کہ رات کا اٹھنا یہ بہت اچھا ہے بہت بہتر ہے اشرد وقت کس کے لیے نفس کو رو کے لیے وقت نفس کو روکنے کے لیے وقت مخیرہ اور بات کے چھائی کے لیے یعنی اگر تحجد کی نماز پڑھو گے تو اللہ نفس کی برائی سے بچائے گا اور اللہ آپ کی زبان کو بھی صحیح کر دے گا یہی یعنی ہے کہ اس وقت انسان کا دل اللہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور اس وقت اطمینان کے ساتھ آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے گویا تحد سبب ہے دل کی بیماری دور کرنے کا اور زبان کی زبان کی اصلاح اللہ اکبر دو ہو گیا چلیے یہ جو بات ہے میں آپ کے لئے مدلل کرنے کے لیے کچھ حدیثیں بتاتا ہوں امام سیوتی نے جو جامع جامعہ میں اپنی کتاب جم صغیر میں جو روایت نقل کی اسی کا حوالہ نہ صحیح سلسل کیا کہا اللہ کہ سنو تم ارے کم بے قیام فی الدال وہ قربت اس کے بعد وہ تخفیر جسد جسد یہ ہے ہے کا اہتمام کرو کم سے کم کیسے کم, سے کم دو رکعت اب مثال دیتا ہوں شدید کو بھول جاؤں تو یاد ہی رہے گا اللہ کے نبی فرماتے ہو فصل نہیں آ رہے کہتے ہی تندی بامین جب کوئی آرمی اپنی بیوی کو اٹھائے میاں بیوی دونوں کم سے کم دو رکعت نماز پڑھے تو ذاکرین کی جماعت میں لکھے جائیں گے وہ ذاکرین اللہ قطیر و ذاکرات عائد اللہ عرم اللہ اپنے ذاکرین یعنی مقربین بندوں میں اللہ لکھ دے گا دو رکعت بھی پڑھو گے تو مقربین میں شامل ہو جاؤ گے ذاکرین بندوں میں شامل ہو جاؤ نمبر ایک اور نمبر ایک نمبر دو اللہ سے قریبی ہو جاؤ گے نمبر دو گناہوں کے لیے تفارہ ہے جو گناہ ہو رہے ہیں اللہ تعالی ان گناہوں کو معاف کر دیں ظاہر کرو گے تو قبیرہ بھی معاف ہوگا ثیرہ بھی معاف نمبر تین جو گناہ ہونے والے ہیں ان سے اللہ بچائے گا من ہاتھ گناہوں سے روکنے والا ہے مان لیا کوئی گناہ بڑا ہونے والا ہے کوئی احساب آنے والا ہے کوئی فتنا آنے والا ہے تحج کی برکت سے اللہ تعالی برے نہیں میرا بولیے کے آنے والے فطرے جو ملک میں آنے والے فطریں ہیں ہمارے گھر میں آنے والی ہیں اللہ ہمیں تحج کی برکت سے اس فطرے سے بچا دے گا اور ہمارے تحج پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شار سے وہ فتنا دور کر دے گا حدیث موجود ہے الہ اللہ اللهم وفقنا في الدين واعلمنا التوفيق اللهم وفقنا في الدين واعلمنا التوفيق اللهم وفقنا في الدين واعلمنا التوفيق حضرات ام استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليله فزع اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھبرائی حالت میں اٹھے ہیں صحیحین کی روایت رات میں تہجد حالت کے اللہ کے نبی جو اٹھتے تھے سکون سے نا سکون امت کی اتنی فکر ہے اللہ اکبر اور آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ من من حضرات اللہ رات میں کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں کیا نازل ہوئے بھائی فتنے نازل ہوئے اور رات میں کتنے خزانے نازل ہوئے ہیں اچھا یہاں پر میں نے ایک ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہے ہمارے گلبرگہ میں اللہ ان کی حفاظت کرے جماعت کے بہت غیور آدمی ہیں اور اس نے اپنے پیسے سے پوری مسجد خرید کے دی جمین اللہ تعالیٰ قبول کرے اس وہ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کا ریسرچ یہ ہے کہ لوگوں کو جو لقوہ کی جو بیماری ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے اور بہت ساری جو بیماریوں کا جو حملہ ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں اور بڑے بڑے جو مصیبتیں آتی ہیں رات کے آخری حصے میں یہ ریسرچ ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ کے نبی فرما رہے اتنے حاضر ہو رہے ہیں خزانے والے ہو رہے لیکن اس کا علاج آپ نے کیا بتایا ان کمرے والیوں کو یعنی یرید و ازوا چاہ الفاظ ہے یورید و ازواج یعنی میری بیویوں کو جگنا چاہیے اور رات میں اٹھ کر عبادت کریں یہ دلیل اس بات کی ہے کہ رات میں جب تہجب پڑھے گا جو یہ فتنے آنے والے ہیں اللہ ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور فتنے دو قسم کے داخلی اور خارجی فتنہ دور رجل فی وہ و رہی و جا مال کا فتنہ بیوی بچوں کا فتنا پڑوسی کا فتنا نماز و روزہ یہ صدقہ خیرات اور ایک فتنہ جو کمنگ جیلبا سمندروں کی تفیانی کی طرح یا کریا ہے سیف سیف گرم گرم ہوا کی طرح دیکھا نا دھول دیکھا نہ آپ نے کیا حالت ہی درد نظر نہیں آ رہا تو یہ جو گرم ہوائیں جو چلتی ہیں چاہے آپ اے سی میں بند ہو جاؤ یا سی سی کیمرے میں سی سی کیمرے لگا دو زمین کے اندر چلے جاؤ یہ ایسے فتنے ہوں گے کہ جس طرح گرم ہوائیں چلتی دھول ہر آدمی کو لگے گا وہ فتنے ہر آدمی شکار ہوگا یہ فتنے آئیں گے کریا سیف تو اللہ کے نبی فرماتے ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ تحجد کی نماز پڑھی جائے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تحجد کی نماز فتنوں سے حفاظت ہے جو گناہ ہونے والے اللہ اس سے بچائے گا اور آخری فائدہ جسد اور جسم کی بیماریوں کو مار بھگانے والا ہے تر شیفان کو کیا کہود کہتے ہیں بھاگا ہو اس کو مار بگاؤ تو جسم کی بیماری کو مار بھگانے والا ہے میں ایک بات تو ضرور کہوں گا ہمارے بھائی تھے مدینے میں پڑھتے تھے اور تربیغ میں بہت اچھے تھے ان کی بیوی بی کو جو کینسر ہو گیا یہ بتایا ان واقعہ کہ نہیں ہمیں تو ان کی بیوی بی نے کہا کہ دوسری شادی کر لو تو وقت کے بڑے عالم کی بیٹی سے شادی کی عالمہ فاضلہ سے تو اپنی نئی بیوی بی کو چھوڑ دیا تھا اپنے ملک میں اور دوسری جو بیوی بیمار بی بی بیوی بی کو رمضان میں بلایا ہم دیکھتے تھے پھر آخری عشرے میں خوب دعائیں چل رہی تھی ترجم کی نماز چل رہے رو رہے ہیں گڑ گڑا کا پانی پلا رہے مانو سوچ چکے تھے تب تو دوسری شادی تھی. ایک دو مہینہ گزرنے کے بعد بتایا کہ بتائیے نا بھائی صاحب آپ کی بیوی بی کا کیا حال ہے میں ہی سمجھا کہ ہو سکتا ہے ت... ت... تشریح تک ہو گئی ہوگی کہا کہ نہیں جن ڈاکٹروں نے کینسر ثابت کیا اب وہ ہمارے ملک میں گئی تو تحقیق سے کہا کہ نہیں یہ کون سا آجوا ہے کہ تم کو زیرو پرسینٹ بھی کینسر ملے اور یہ آدمی آج بھی دینے میں موجود ہے میں ملا سکتا ہوں کیونکہ اللہ کی نبی قرماتے ہوا کرتا تو تم اتنے جیسا یہ جسم کی بیماریوں کو مار بھگانے والا ہے جسم کی بیماریوں کو مار بھگانے والا ہے تو اتنے سارے لوگ اپنی بیماریوں کو لیے ہوئے ہو ذرا تو بات تو کرو سجدے میں بھی دعا کرو گے اور وہ جو میں نے نسخہ بتایا گراط اٹھنے کا لا الہ الا اللہ وحد اللہ شریق الصحان اللہ پڑھ کے جو بھی دعا کرو گے دعا قبول ہوگی سجدے میں بھی دعا قبول ہوگی اتنا بہترین وقت ہے اور اللہ سماج دنیا پہ نازل ہوتا ہے حدیث متواتر ہے حدیث میں متمطر ہے یہ نصول عرب گنا اللہ سماج دنیا اللہ ہر رات صرف پندرہویں شاہبان کو نہیں صرف پندرہویں شاہبان کو نہیں سماج دنیا پہ اللہ ہر رات کیا تہائی حصے میں نازل ہوتا ہے اور اللہ کہتا کہ کون ہے سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں کون ہے مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو دوں دعا کرے تو دعا قبول ہوگی اور مانگو گی کہ اللہ ہمارے خزانے کو بھر دے ہماری غربت کو ختم کر دے ہمارے دل کو روشن کر دے تو اللہ نہیں قبول کرے گا اللہ فرما دے میں قبول کر رہا اور کون ہے مجھ سے گناہوں کی مفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ بہترین موقع ہے ابھی رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں تحجد پڑھتے تھے اور وہ میں نے اللّہ لکھا تحجد ہی کا مقام محمود اللہ نے کہا آپ کو مقام محمود پر اللہ فائز کرے گا لیکن اس کے لیے تحجد پڑ گیا تحجد کی تعریف لغت میں کئی علماء کی تحقیق ثابت ہوئی کہ سو کر کے اٹھنا کیا کر کے لیکن اگر کوئی تاخیر سے سوتا ہے تو انشاء اللہ حضرت بحریرہ کو جو آپ نے نصیحت کی تھی کہ سونے سے پہلے وطر پڑھوں اور وطر کے بارے میں بھی انشاءاللہ اللہ سے دعا کی برکت آئے وطر بھی یہ تحجد کا رات کی نماز کا ہی حصہ ہے لہذا اگر تاخیر سے کوئی سوتا ہے تو آپ سونے سے پہلے بھی دو رکعت چار رکعت پانچ رکعت سات رکعت آٹھ رکعت جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن حضرت عائشہ کے قول کے مطابق آپ کا جو عام تحجد ہوتا تھا وہ آدھی رات سے لے کر ایک تحریر تک سمجھ میں آیا نا اور آپ نے وطر کے بارے میں کہا فجان اللہ مابئی نے سنا تیسا فر یعنی عشا کے بعد سے لے کر ترو فجر تک وطیر کا وقت ہے اور وطیر کی نماز کو آپ نے کہا یہ سرخ اونچ سے بہتر ہے بہرحال یہ جو آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی گئی کہ اللہ تحجد کے بارے میں اور اللہ نے حکم دیا نبی کو تحجد پڑھنے کے لیے تو ایک مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحد فرض تھا یا واجب تھا یا مستحب تھا علمی بحث ہے ہم کو اس علمی بحث میں نہیں پڑھنا ہے لیکن اللہ نے آپ کو تعلیم دی اللہ نے حکم دیا اللہ نے ترکید کی کیوں اس لیے کہ آپ کا مقام زیادہ ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اس لیے اتار ہو رومی ہو غزالی ہو یا کچھ ہاتھ نہیں آتا بیا سرگاہی جس نے بھی دنیا میں کوئی ترقی کی ہے دین کی راہ میں کوئی ترقی کی ہے بغیر صبح خیزی کے کوئی ترقی نہیں کر سکا ہے اب دیکھیے علامہ یا شیخ صفیر الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب اور کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا اس کتاب میں اکثر اقتباسات کہاں سے لیے گئے رحمۃ اللہ عالمین سے لیے گئے رحمۃ اللہ عالمین کے معالف کے بارے میں میں نے پڑھا مشاعر سے سنا کہ شیخ سید سلیمان منصوری رحمہ اللہ اسی منہج پر چلے جس منہج پر امام بخاری کہ ہر حدیث کے لیے جس طرح غسل کیا اور وضو کر کے نماز پڑھ کے استخارہ کیا تو سید سلیمان منصوری تحجد کے بعد رحمۃ اللہ عالمی لکھا کرتے تھے تو اللہ جو ہی مقبولیت نہیں دیتا لہذا یہ بہت بہترین کوشاں ہے اگر انسان اس کو اپنائے تو الحمدللہ اور سنیے آپ کو ایک ایسا گفٹ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے آپ کو پیش کرنے والا ہوں اس امت کے نام ذرا ہوش سنیے آپ حیرت کریں گے سال نبی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فراہم میرے پاس آئے اور کہا کائے محمد جتنا چاہ زندہ رہو یعنی جو زندگی اللہ نے دی ہے تم زندہ رہو لیکن مرنا ہے وہی نے کہا میں موت ضروری ہے موت آنا ہے وہ عمل ماشد جو چاہ عمل کر فعین کا مجھے بدلا ملے گا تم کو یعنی جو بھی عمل کرو گے اس کا بدلہ ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی سوال کرے گا اور سے بھی فلانے وہ اللہ اکبر جس سے چاہ تو محبت کر لیکن دنیا میں جس سے بھی محبت کرو گے دوستی کرو گے وہ سب ساتھ چھوٹ جائے گا چھوٹے گا کہ نہیں گا آگے گا وہ عالم یہ اصل وعلم ان شرف اور مومن قیام جان لو مومن کا شرف شرف کا مطلب ہو و عزت ہو وسعادت ہو مومن کی شرافت مومن کی بزرگی مومن کی عزت مومن کی بلندی کس میں ہے قیام اللیل میں ہے کس میں ہے بھائی قیام, قیام, اللیل قیام, اللیل قیام اللیل میں وا عزت ہو استخنا و اور مومن کی عزت کیا ہے لوگوں سے بے نیازی میں ہے بے نیازی میں ہے بے نیازی میں اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لیے سعید سعید کا یہ مشہور قول ہے کہ ایک آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے چھپ کر کے لیکن اس رات میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے چہرے پر ایسا نور ادا فرماتا ہے کہ عام آدمی دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے تو تعجب کا ایک فائدہ یہ کہ قلب بھی روشن ہوگا اور چہرہ بھی روشن ہوگا اللہ اکبر اور اسی لیے حسن بصری سے کہا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تحجد پڑھنے والے کے چہرے اتنے روشن کیوں ہوتے ہیں تو کہ اللہ خلوب الرحمان فل بسم نوری اس لیے کہ وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے دل کی صفائی کے ساتھ تو اللہ نے ان کے اوپر رحمت نازل کی اور اللہ نے ان کو تخوے کا لباس بنایا اللہ نے ان کے چہرے کو نور سے منور فرما دیا اس لیے اگر بہت زیادہ نہیں تو کم سے کم تحجد میں اگر دس آدمی پڑھ لیا تو اللہ ہمارے دل کو غفر سے دور کر دے گا اللہ پر مشورہ مت لو اس کو اس کو آگے مت بڑھاؤ لیکن اگر دس آیت بھی تحجد میں پڑھیں گے تو اللہ غافلین کی جماعت سے غافلین کی جماعت سے نکال دے گا حدیث وغیرہ کی امر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشن لم من قام آیات نمیت امین الغافلین جو دس آیتیں بھی پڑھے گا یعنی تحجد میں اللہ غافلوں کی جماعت میں نہیں لکھے گا یعنی غافلوں کی جماعت سے نکال دے گا امن قام اب امیت قدب من میں امین سو آئے پڑھے گا اللہ اپنے عبادت گزار استقامت پر قائم رہنے والوں مستقیم بندوں میں لکھ دے گا وہ امن خام من سے اور جو ایک ہزار آگ پڑھے گا مقد میں لکھے گا ایک میرے استاد کہہ رہے تھے مدینے کے اندر یہ واقعہ صحیح ہے دوست کہ وہ تھے القسیم میں بریدا کے بریدا کے کہا کہ غالباً بریدا کے تو انہوں نے کہا کہ بریدا کی ایک عورت نے بڑھاپے میں حیثتوں کے باریل علما کے پاس استفتا لکھا استفتہ سمجھتے ہیں نا سوالنامہ بھیجا کہ میں جوانی میں تحجد میں بارہ پاریں پڑھتی تھی کتنی پڑتی تھی بارہ थी پڑھتی تھی اب میں चुकी ہو چکی ہوں کیا چار پارا پڑھنے سے کام چلے گئے یعنی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ تو نہیں کرے گا اور ابھی تازہ تمام کے شیخ, ہمارے استاد جن کا تسکیا وہاں پہ لگا ہوا خالد السبت. میں نے ان سے جوانی محسوس کرے میں نے سنا کہ ایک بچی نے کہا میں اسلامیہ کی طالبہ ہوں اور میں ڈھائی گھنٹے چاچو پڑتی تھی لیکن امتحان کے اوقات آنے کی وجہ سے اگر میں آدھا گھنٹہ تجرب پڑھتی ہوں اور بس یہ دو گھنٹے میں کتاب کا مراضہ کرتی ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غافلین کی جماعت میں شامل کر دے بلتو زیرون الحاط دنیا دنیا کو پسند کرتے ہو دنیا کو ترجیح ہو کہیں اس میں تو ہمارا شمار نہیں ہوگا اللہ اکبر تو میرے بھائی عبرت و نصیحت حاصل کرو ایسے اللہ والے اور ایسی اللہ والیاں آج بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے عمل کی صلاح کرو اور یہ تحجد کی رواج رمضان میں بھی ہے اور غیر رمضان میں بھی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی شکر بیان کی ہے وہ لدین قیامہ رمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے سجدے اور قیام کی حالت میں کیا مطلب امام عبد الرحمن سادی کہتے ہیں یعنی لمبا قیام کرتے ہیں لمبا روکو کرتے ہیں اور لمبا سجدہ کرتے ہیں اللہ نے انہی کے لیے کہا بلائے کہ جس سے بنا اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اللہ اکبر سنیے ابھی جو حدیث اس حدیث کو سن کر یہودیوں کا بڑا عالم عبد بن سلام مسلمان ہو گیا جب وہ آئے تو اللہ نبی یہی حدیث پیش کر رہے تھے ائیوناس ابشلام اطمین القیام وسلمس العم سد خل الجنت سلام اے لوگ سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ گے تو دل صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی دلوں کا تسکیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کینہ کپڑے دور ہوگا کہ نہیں ہوگا کھانا کھلاؤ کھانا کھلانے کی ہے آئے اور حدیث آپ کو سنایا کہ نہیں سنایا اچھا اس کے بعد رات میں اٹھ کر عبادت کرو اور بعد رواج میں رشتوں کو جوڑو تدخل الجنت سلام سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل جنت میں داخل ہو جاؤ گے اللہ اکبر چلیے اب تک تو ہم فضیل سن رہے تھے چلے تھوڑے سے مسائل ہیں ابھی چونکہ دس پندرہ منٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صدلہ سناۃ الین کیسے پڑھتے تھے جو اصل پر. اور ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے آج اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے جو بخاری مسلم کی کہ ایک شخص نے سوال کیا ممبر پارٹ تشریف طرف کی صلاح تعلیم رات کی نماز کے بارے میں بتائیے رات کے مات دو دو رکات, یعنی رات کی دو دو رکات، ٹھیک؟ لیکن فیدہ صبح صلاح واحد یا فیدہ خشید فوتی رب یہ لفظ صحیح ہے مجھے یاد اگر صبح شادی کا خوف ہونے لگے تو آخری میں کیا پڑھ لو ایک رکات وطر پڑھ لو فینا تو تیرو ما قد یہ ایک رکات وطر جو پڑھ لو تو بقیہ ساری نمازوں کو کیا بنا دے گی اس حدیث کی روشنی میں بات علما یا انت کے کثیر علما کا خیال ہو کہ اگر رات میں چاہیے جتنا چاہے نہ فل پڑ لے آرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے میں میں ایک پڑھ جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سنت رہی ہے عبداللہ بن عباس کی روایت کی روشنی میں تیرہ رکعت اور حضرت عائشہ کی روایت کی روشنی میں گیارہ رکاو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ رکعت یعنی تحد کے ساتھ تیرہ رکعت اور عائشہ رضی اللہ کی روایت کی روشنی میں رمضان اور خیر رمضان میں کے ساتھ گیارہ گیارہ رکت پڑھا کرتے تھے تو یہی سن کر تھے اگر کوئی پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس لیے یہ میں نے پڑھا شیخ نے باد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے احمد نے بتایا یہ مضمون پڑھا کہ شیخ نے باز رحمتہ اللہ علیہ سنت کے اس طرح پابند تھے کہ جو حدیث جیسے آتی تھی ویسے عمل کرتے کہا کہ میں نے اپنے والد کو پوری زندگی دیکھا کہ گیارہ رکعت کی پابندی کرتے تھے حدیث رضی اللہ کی روشنی اللہ لیکن اگر کوئی دو رکعت پڑھے چار رکات پڑھے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ ان حب المل ادب محن سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی اگرچہ تھوڑا ہی کر رہا ہو نفل لیکن لیکن کیا کریں لیکن ہمیشہ کریں کوئی کہہ سکتا تھوڑا کا مطلب یہ کہ چار پانچ, رہ پانچ, رہ پانچ رہ اور نمازوں کے بجائے ہم تین تین ہی نماز پڑھیں گے تین ہی وقت لیکن کے مکمل پڑھیں چلے گا کلکتہ کا ایک واقع ہے مسجد کا آپ سنیے وقت میرے ساتھ ہوا ایک شخص ایسا تھا جو دو بجے اٹھتا تھا سنتے رہیے اور اس کے بعد میں برف سے آئس سے کے پاس نمانو فیکٹری تھی جاڑے میں آئس سے کیا کرتا تھا غسل کرتا تھا تحجد پڑتا تھا اور اذان سے پہلے مسجد میں آتا تھا آزان سے پہلے خوب ذکر کرتا تھا اور اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا نکل جاتا اور وہاں سے نہاری لیتا صوفیہ ایک ہوٹل ہے اور چلا جاتا میں نے اس کو پکڑا ایک دن دو دن سنا کہ تم جو ہے یا آپ جو ہے صرف اتنی لمبی تحجد پڑھتے ہو اور فجر پڑھتے ہو اس زہر میں تم کو دیکھتے نہیں ہے تو کیا فجر ہی پڑھتے ہو یا زہر بھی ہو کہا کہ میں صرف تحجد پڑھتا ہوں اور فجر پڑھتا ہوں یہ ہے ایک بار نہیں کئی بار بات ہے یہاں تک کہ ہم سے جھگڑا بھی ہو گیا کہا کہ گا بس میرے پیر نہیں سکا اللہ تھوڑا تمہیں تانے بھائی تحج پڑھنا تین بجے سے دو بجے سے اور فجر کی نماز بھی پڑھنا کہا کے کہ بس یہی کافی ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں تھوڑا ہمیں اللہ کو پسند ہے تو اس حدیث کا مطلب اگر یہ نکالے تو چلے گا نہیں کیوں اسے فرائض کو تو ہر حال میں قائم کرنا ہے نوافل جس قدر ہو سکے آدمی کو اسی طرح پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکت کا اندازہ 50 عائد کے برابر ہوا کرتا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے آخری میں اور پھر فجر کی دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ سوتے تھے یہ یاد یہ سنت متروک ہو چکی ہے تھوڑا سا آپ لیٹتے تھے لہٰذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چلیے اگر گیارہ رکعت اگر آپ نہیں پڑھتے تو اگر پانچ رکعت پڑھ سکتے ہیں سات رکعت پڑھ سکتے ہیں نو رکعت پڑھ سکتے ہیں نو رکعت والی حدیث بتاتا ہوں حضرت سے سنو اللہ کے نبی سے نو رکعت کیسے ثابت ہے میں صرف زبانیں بتا دیتا ہوں ایشا والی جو روایت ہے یہ نو رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار آٹھ رکعت پڑھتے ہیں آٹھویں رکعت میں بیٹھتے آٹھویں رکعت میں بیٹھتے اور اس میں تشود میں تیار درور کے بعد دعائیں کرتے ظاہر ہے اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے پھر ایک رکاط مزید پڑھتے اور پھر اس میں تیار درور دعائیں پڑھ کر کے سلام کرتے تو معلوم نو رکاعت پڑھنے کا طریقہ سنت یہ ہے ایک تو ہے دو دو رکعت کر کے پڑھو نو no پرابلم لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے یہ سب سے بہتر طریقہ اگر آپ میں دم دمخم ہے ہمت ہے جو مردی ہے تو لگاتار آٹھ ریکاط پر بیٹھو اور تحیات اور درود کے بعد دعائیں پڑھو اسی سے بھی علما نے دلیل پکڑی ہے کہ تشہود اول میں بھی تحیات کے ساتھ درود پڑھنا واجب ہے کیونکہ اللہ کے کی نبی صلّم یہ ثابت ہے عہد السّن کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیات درود پڑھا اور دعائیں پڑھی واضح نمبر دو نمبر تین وطر کے ساتھ قیام العل سات رکات بھی ہے تو سات رکعت اگر ہو تو کیسے پڑھیں گے کے بارے میں بھی حدیث ہے اللہ اکبر کہ دو دو رکاعت کر کے آپ سلام پھیر دو اور آخر میں ایک رکاوت پڑھو یا نہیں تو آپ لگاتار سات رکاط پڑھو آخری میں بیٹھو اگر پانچ رکاوت پڑھتے ہو تو یا تو دو دو رکعت کر کے سلام پھیر دو یا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی روشنی میں جو متفق علی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعت نماز پڑھتے تھے اور ان میں سے پانچ رکعت پانچ رکعت وطر پڑھتے تھے یعنی تیرہ رکعت میں سے پانچ کیا ہوتا تھا وطر ہوتی تھی لیکن جب پانچ رکعت وطر پڑھتے تھے تو آپ آخری میں بیٹھے کیا پڑھتے تھے پانچ رکاط مطر اگر پڑھتے ہیں تو افضل طریقہ یہ ہے کہ کیا بھی جائے آخری میں بیٹھا جائے ایک. یا ایک طریقہ یہ ہے کہ دو دو رکعت پر آپ سلام پھیر دو اور رکعت پڑھو چلیے ان میں سلم کی روایت ہے مسلم احمد اور نسائی کی خان نسول اللہ بی کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجب کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے پانچ پڑھتے تھے لائب سلب سلامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بھی پڑھتے یہ پانچ بھی پڑھتے تو آپ سلام اور کلام سے اس میں فصل نہیں کرتے یعنی آپ لگاتار پڑھتے آپ اس میں نہ سلام پھیرتے بیچ میں اور نہ کسی سے کلام کرتے لیکن وہ روایت جو بخاری کی جو موجود ہے کہ حضرت عبداللہ اللہ کلاب الوطر کی پہلی ہے بس. کہ حضرت عبداللہ بن عمر نمبر تین نکات جو وطر پڑھتے تھے دو رکعت پہ سلام پھیر دیتے پھر گھر والوں سے ضروری بات کرتے اور پھر الگ سے ایک رکعت پڑھتے تو تین نکات وطر پڑھنے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت پہ سلام پھیر دے اور اخیر میں ایک رکعت فر پڑھا جائے اور وہ روایت بھی جسے علامہ سہلی ہنفیر رحمت اللہ نے بھی نقل کیا امام حاکیم نبی کہ اللہ کے نبی نے تین رکعت مطر پڑھیں لگاتار اور پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی ربک رب اور دوسری رکعت میں پنیا انقاط فیرون اور تیسری رکعت میں آپ نے آخری میں سلام پھیلا تو تین نکات متر پڑھنے کا دو طریقہ یا تو دو رکعت میں سلام پھیر دیں الگ سے ایک رکاط متر پڑھے یا لگاتار تین نکات متر پڑھے اور آخری میں آخری میں یعنی تشود میں بیٹھے اللہ اکبر سنیے عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری جو روایت ہے سنیے کہتے ہیں کنائ رسول اللہ وسلم سوا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی مسواں اور پانی کا ہی اہتمام کرتے اور اللہ جب چاہتا آپ کو اٹھاتا آپ مسواق کرتے اچھا مسواں ایک اور بات اللہ کے نبی اٹھتے تو پہلے کیا کرتے تھے آپ فریم صحدہ بچے نیند کو بھگواتے تھے عام طور سے دیکھا گیا چاہے جتنی بھی گہری نیند ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شیطان تین گرا لگاتا ہے سستی کا ہی سے انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے کہ پہلی گرہ کھل جاتی ہے وزو کرتا ہے دوسری گرہ نماز پڑھتا ہے تیسری گرف کھل جاتی ہے لیکن سنت جو اللہ کے نبی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد کیا کیا اپنے آنکھوں کو ملا یعنی نیٹ پہ ہٹایا اس سے نیند جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر علی عمران والی جو آیات ہے وہ پڑھی تو یہ طریقہ یا اگر آپ جیسے آپ کھلے الحمد للہ ماما تانا شری کہ اس کے بعد میں اگر اللہ میسر کرے تو آپ سور مینان کی آخری آیا ہو یہاں اگر جائزہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو رکعت پڑھتے اور لا یہ جلس میاں اللہ سامنا آٹھویں رکعت میں پڑھتے اور پھر اللہ کو یاد کرتے تاری یعنی درود شریف تیار درود کے بعد اللہ کو یاد کرتے دعائیں پڑھتے پھر آپ کھڑے ہو جاتے اور سلام نہیں پھرتے پھر نویں رکت میں آپ بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے یعنی تیاد درود کے ساتھ دعائیں کرتے اور سلام پھیر دیتے تو یہ باتیں میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد اور مطر سے متعلق بتایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ یہ باتیں ہمارے لیے کچھ کافی ہوں گی لیکن یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام مسجدوں میں حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے 20 رکعت تراوی کا اوپر لوگوں کو پابند کیا تھا نہیں سمجھا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس رکات کا پابند کیا تھا اس سلسلے میں کیا صحیح بات جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں محتم مالک والی جس سے روایت میں یہ ذکر کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں بیس پڑھتے تھے تو امام مالک وغیرہ کے زمانے میں چھتیس اور چالیس کی بھی روایت ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے جب تحقیق کی نصب الرائع کو اُلٹا جو علمہ زہلی حنفی کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یسین بن رومان کانا کانا الناس و یقومون فی زمن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بے ثلاثم عشرین رکا یسین بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ تئیس رکات نماز بڑھتے تھے ابن حضرت اللہ عنہ زہلی کہتے ہیں اللہ اکبر یسین بن رومان لم یدرک زمن عمر یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا اور امام ابن حجر رحمہ اللہ تقریب التحدی میں لکھتے ہیں کہ اس کی وفات 110 میں ہے یزید بن رومان کی وفات کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات غالباً 24 ہجری میں ہے ہے نا یہ غلط کہہ ہے ہیں یعنی اسی کے قریب ہے 24 ہی ہم کو یاد آ رہا ہے چلی، چلیے ٹھیک چلی. ہے تو اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا زیادہ تر یہ کہا جا سکتا ہے لوگوں نے کیا بیدار نہ کہا جائے لیکن یہ ہے کہ صرف بیس ہی کو کہیں کہ بیس ہی ہے جس طرح کہتے ہیں فری میرد کم پڑھتے ہیں اس طرح فیس لیتے ہیں کسی سے بیس لیتے ہیں اور کسی سے تیس لیتے ہیں یہ بیس اور تیس والی بات نہیں ہے نفل نماز ہے آپ جتنا چاہو پڑھو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ آپ کے سامنے واضح ہے اور حضرت عمر والی جو روایت ہے جس نے حمکم دیا تھا یہ سن لیجیے یہ سن لیجیے صاحب بن یزید باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی صحابی صاحب یزید باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی صحابی وہ کہتے ہیں انصاحب ان, بن یزید آن عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ امر عمر ابو الخط رضی اللہ ابو نے تمیم داری رکھا صاحب بن یزید کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمیم داری کو اور ابھی بن کعب کو حکم دیا کہ لوگوں کو کتنا پڑھایا گیارہ دوسری بات میں کہ عورتوں کا امام بنایا زمینداری کو اور مردوں کا امام بنایا کار کو فکان القاری بالمئین ایک آئے میں ایک رکاب میں سو آیتیں پڑھتے تھے اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا حتہ کننا نہ آتے میں تو عالل ایسی منتوری اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ ہم لاٹھیوں پر لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے اخلاص تھا خوشبو خود اتنا لمبا خیال اللہ کو اما کنان اور ہم اس وقت فارغ ہوتے تھے جب فدر طلوع ہوتا یعنی صبح کازب شہری کا وقت شہری کا وقت آ جاتا تھا تو اگر تحجد اور تحجد اور تراوی میں اگر فرق ہوتا تو گیارہ رکعت والی تراوی اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ بعد میں آدمی کو تحجد کا موقع بھی نہیں ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لمبا قیام لمبا رکو لمبا سجدہ کرتا ہے تو شیخ الاسلام ابن تیم رحم اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ گیارہ رکعت ہی پڑے لیکن اگر لمبا قیام لمبا رقو لمبا سجدہ نہیں کرتا چھوٹا چھوٹا قیام رکو سجدہ کرتا ہے تو اگر عمومی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور صرف احمد کے مختلف اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر گیارہ رکاعت یا تیرہ رکاعت زیادہ پڑتا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو موضوع بنا کر جرح کرنا یہاں تک کہ کرناٹکا میں ایک علاقہ ہے سرسی وہاں پر پچیسویں کی شب یہ پوری رات جو رات تھی پوری رات تجربہ گاہ بن گئی پوری رات لیبرٹی بن گئی کس چیز کے لیبرٹی؟ پوری رات ایک عالم بحث کرتا رہا اس بات پر پوری مسجد کے اندر لوگوں کو کہتا رہا کہ اگر تراوی پڑھ لیا شروع رات میں گیارہ رکعت اور اس کے بعد میں تمہارے لیے جائز نہیں کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں یہاں تک کہ ہمیں جواب دینا پڑا ہمیں کلپ بھیجنی پڑی تو میرے تمہیں اس طرح کے جو فتنے ہمارے ملکوں میں جو ہو رہے ہیں ہمیں ایک مر علم کے لیے سو عقل پیدا کرنا چاہیے ایسے نوافل میں جس میں مختلف احمد ہیں سلف کے ہم کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف کے جو اصل احمد پر عمل کرے اور اگر اس کے بالمقابل اگر دوسرے امان ہے جس پر سلف نے عمل کیا ہے تو اس پر نقیر کرنا اس پر جرح کرنا یا اس کو بدات کہنا یا بعض لوگوں سے مسافتہ تک نہیں کیا, کیا یہ ہاں؟ بعد میں انتلابی پڑھنے کے بعد نماز پڑھ لیے تو مسافہ بھی نہیں کیا تو یہ بالکل عدل اور انصاف کے خلاف ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کی تاریخیوں کو دور فرمائے اور ہماری نیتوں کو اللہ درست فرمائیں اور ہمارے نفوذ کا تذکیہ ادا فرمائیں اور اللہ ہمیں ہدایت ادا فرمائے ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت ادا فرمائے اس ملک کو ہم نے سلامتی کا ملک بنائے فتن و فساد سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے پورے عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے جن لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی جنہوں نے تعاون کیا اور جنہوں نے اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی اپنا اپنی کوئی خدمت پیش کی اللہ تعالیٰ ان تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں جس طرح اللہ نے ہاں جمع فرمایا اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں جمع فرما جنت کی بازار میں جمع فرما ہماری نیتوں کو پاک و فرما اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو قیامت تک حق پر رہیں گے جماعت ہب پر رہے گی نا اللہ تعالی اس جماعت میں شامل فرما ہمارے ماں باپ کی ہماری رشتہ دار اور احباب کی مغفرت فرما ہمارے بیویوں بچوں کو اپنی ڈھنگے بنا اور اللہ تعالی ہمارے تمام فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد حين وهب لنا من لدنك رحمہ انک انت الوه من النفاق واعمالنا من الرياء والسناء من الكذب اللهم انا نعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسماع اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل فيها شيئا وصل الله تعالى على أخي لخلقه محمد وعلى آله واصحابه المعين والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتنب الصالحات